یا ایوہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجو بالعثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجو بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی علیہ تحشرون اے ایمان بالو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم و اور رسول اللہ کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو بلکہ نیکی اور تقوا کے لیے سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے عیساط کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و منافقین کی طرح ظلم و عدوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت کے بارے میں سرگوشی سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ مومن کی شان کے خلاف بات ہے اور انہیں نصیحت کی ہے کہ اگر وہ سرگوشی کریں تو ایسی باتوں کے لیے جن میں اسلام اور مسلمانوں کی خیرخاہی ہو اور اللہ کی بندگی اور اس کے رسول کی اتحاد کی بات ہو آئے میں مومنوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے دشمنوں یعنی یہود و منافقین کی سرگوشیوں سے پریشان نہ ہوں انہیں شیطان سرگوشیوں پر ابھارتا ہے تاکہ مسلمانوں کو غم و فکر لاحق ہو لیکن انہیں ان سرگوشیوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ یہ کہ اللہ کی یہی مشیت ہو اس لیے مومنوں کو دشمنوں کی سرگوشیوں سے غمگین نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب کی نصیحتوں پر عمل پیرا رہنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کریں گے تو دشمن کی چالیں ناکام ہو جائیں گی اور انہیں منہ کی کھانی پڑے گی